اللہ تمہیں ناؤ پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسمیں پر ہاں ان قسمہ پر گرفت فرماتے ہیں جاؤ تم نے مضبوط کیا تو اس قسم کا بدلہ دس ہے کو کہنا دیا اپنی گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے آئنہیں کپڑے دیاں ایک بردہ آزاد کرنا تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو تین دن کے روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسمہ کا جب قسم کھاؤ اور اپن قسمے کی حفاظت کرو اسی طرح اللہ تم سے اپن آیتیں بان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو